ونصلي على رسوله الكريم اللهم بالغنا بالله من الشر خوان ردي اهدنا استراقا مستقيم استراقا الذين انتقل انت عليهم واغير المغضوبين يقاليهم بلغ الله مولانا القليل من الحق وبلغنا رسوله النبي القليل امين وكفي نحن لمن رب العالمين عبن مددے کرنے اے خدا جیو خدا بینو تو دادا مدد اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ قرآن اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ اور مسئلہ کے آنا حضرت زندہ باد کے بہنر لگے ہوئے ہیں مسل کے آلہ حضرت کیا ہے فاتحہ والوں کا مسلک یہی مسل کہ آلہ حضرت ہے ہم سب فاتحہ والے ہیں اور ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم فاتحہ والے ہیں اور اس پہچان کی وجہ سے یہ بات بھی ہے کہ فاتحہ کی برکتیں جو ہے وہ ہمارا ہی نصیب ہے اور نماز بھی ہماری ہے کلمہ بھی ہمارا ہے اور جو ہم سے الگ ہے نہ اس کی نماز ہے نہ اس, کی, نہ اس کا کلمہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بیچارہ فاتحہ پڑھنے سے روکتا ہے اور ہمارا نشان یہ ہے کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں اور اپنے کاموں کا آغاز اور انجام ہم فاتحہ سے ہی کرتے ہیں تو میں نے سورہ فاتحہ کی آخری دو آیتیں جن میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فاتحہ والوں کو جو دعا ترتیم فرمائی ہے تو وہی دعا کی آیتیں میں نے کر وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت ہی تفصیلی تقریر کروں اور میں تفصیل کرنا جانتا بھی نہیں اور تفصیلی تقریر تو پتا نہیں میں نے کبھی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے مجھے تفصیل کا ڈھنگ ہی نہیں آتا اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تقریر کرنا بھی جانتا نہیں آپ لوگ خلا کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اور لوگوں کی پاس خاطر کے لیے کچھ جو بند پڑتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو اس میں اللہ تمہارا کب تعلی یہ فرما رہا ہے احدرست المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ چلا اب آ بات اعلی حضرت تو اعلی حضرت نے کی ترجمہ کیا سیدھا رستہ چلا اور دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا سیدھا رستہ دکھا اب یہیں پر جو ہے اعلی حضرت والوں کا اور اعلیٰ حضرت کا اور دوسرے لوگوں کا اور جو مسئلہ اعلی حضرت والے ہیں اور وہ اس پر نہیں چلتے ہیں ان پر جو ہے ان کا ہمارا ان کا جو فرق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں چلا یہ کہہ رہے ہیں دکھا تو دکھا تو وہی کہے گا جسے جس نے دیکھا نہیں ہے اور چلا یہ وہی کہے گا کہ جس نے راستہ جو ہے معلوم تو کر لیا ہے لیکن اب اس کو جو ہے اس پر چلنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ توفیق مانگ رہا ہے کہ اللہ تو نے دکھا تو دیا تیرا نبی تشریف لایا تو رستہ تو دکھا دیا لیکن اب چلنے چلتے رہنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو چلا تو ہم چلیں یہ ہوئی بات اب سورہ فاتحہ سے ہی جو ہے اس بات کا جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ ہم فاتحہ والے ہیں تو اب ہم یہی سوچ رہے تھے کہ دعا کے پہرائے میں اللہ نے ہم سے دعا تو کرائی یہ سیدھا راستہ چلا تو سیدھا راستہ کیا ہونا چاہیے تو اللہ نے متصل اس کی تشویش فرما دینے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا تو سیدھے راست فاتحہ والوں کا جو ہے ایک پہچان فاتحہ ہے اور ان کے عقدے کی پہچان یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے ان کے عقیدے کی سب سے بڑی پہچان ہے اور یہ وسیلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہی وسیلہ جو ہے ہمارے درمیان میں ان کے درمیان میں جو ہے یہ فیصل ہے یہی چرتے ایمان ہے یہی وسیلہ ہے تو ایمان ہے اور وسیلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اب میں نے کہا تھا کہ کلمہ ہمارا ہے نماز ہماری ہے اب کلمے سے پوچھ لو. لا الہ عم اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیا اسی پر جو ہے ایمان ہو جائے گا کیا اتنا کہنے پر جو ہے کوئی مسلمان ہو جائے گا نہیں جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے مسلمان نہیں ہو سکتا تو معلوم یہ ہوگا کہ محمد الرس اللہ کہنا اس نام کا وسیلہ لینا رسول کی رات کے وسیلہ بنانا یہ ایمان کے لیے شرط ہے تب یہ نہیں ہوگا ایمانی ایمانا تو وہی بات ہو گئی کہ وسیلہ جب ہمارے نزدیک جیب و شرط ایمان ہے, ہے اور سبحان اللہ وسیلے والوں کا کلمہ کلمہ بھی وسیلے والوں کا ہے اور نماز بھی وسیلے والوں کی ہے اب یہاں پر اے درست را قبل مستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا پتا یہ لگا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وسیلہ ضروری ہے یہ تو کہا کہ ہم کو سیدھا راستہ چڑھا یہ بھی تو یہ فرمایا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا اور پھر وسیلہ جو ہے ضروری ہے تو سب سے بڑا وسیلہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے کہ وہ اغلوں کا بھی وسیلہ ہے کشنوں کا بھی وسیلہ ہے نبیوں کا بھی وسیلہ ہے رسولوں کا بھی وسیلہ ہے اور رغلوں کے بھی رسول ہیں کشنوں کے بھی رسول ہیں نبیوں کے بھی رسول ہیں رسولوں کے بھی رسول ہیں یہی کا مسئلہ کہ یہاں اللہ حضرت ہے اور ہو مطلب کہ آزت کیا پہلے سے مطلب کہ یہاں ثابت ہوتا ہے آل حضرت اپنے مشہور بہت ہی سہلے ممتنا اپنے نادیا کلام میں کہتے ہیں کہ انبیاء سے کرو ارد کیوں شاہد ہو انبیاء سے کرو اردھ کیوں شاہد ہو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا ندی اور کلمے سے جباب سیخ کر کے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ندی <تصفح> تو اسکراقن مستقیم نے بتایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ چڑھا متبیعہ ہوا کہ پستک پہنچنے کے لیے جو ہے بسینے کی ضرورت ہے اور تم ہی بتا دے کہ پستک وسیدہ کون ہے اسفراؤت کا دینا ہے میں نے جن پر اپنا احسان بنوایا ہے ان کا امن سامو ان کے رویش اختیار کر لو ان کے رویم کرو مجھ تک پہنچ جاؤ کی تفسیر ہے لہج میں بہت سادہ سادہ بول رہا ہوں میں یہ مضمون نہیں بول رہا ہوں لہد میں شہر کا باغ لے کے اندھیری آئی تھی چراغ لے کے چلے مستقیم کی تفسیر ہو گئی ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا تو چلیے سیدھا راستہ کیا ہے رسول کی محبت رسول کی محبت کا وسیع یہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے یہ کس کو ملتا ہے سب کو مل جاتا ہے نہیں تیرے اڑانوں کا نظر خدا وہ کیا ہے بچپن کے جو یہ سامان لے کے جو حوث اعظم کا دامن انتظام لے گا جو خواہجہ غریب نواز کا دامن انتظام لے گا جو ان علیہ کے کا نیاز مند ہوگا اور جو فاتحہ والا ہوگا اس کو رسول کی محبت ملے گی اور جس کا رسول کی محبت ملے گی اس کو غیر علیہم الگ رہو ڈھال میل مت کرو اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ تھوڑا اللہ نے فرمایا میرے جو میں نے جن پر انسان فرمایا ان کا راستہ اختیار کر لو سیدھے راستے پر لاؤ گے اور پھر انہی کے ہو کر کے رہو ڈھال میل مت کرنا اتحاد مت مت کرنا اور خود کو ایک کرنے کی کوشش نہ کرنا قرآن نے جو ہے دو راستے میں کون کیے ہیں اس راستے چلو گے خدا ملے گا اس راستے چلو گے تو غد ملے گا متوگا قرآن فرما رہا ہے ان کے راستے پر مت چلا جن پر تو نے اپنا غد فرمایا ولب گوال اور نہ ان کے راستے پر چلا جو راستے, جو راستے, جو راستے سے بھٹک گئے اس میں بھی وسیلہ ہے اور اس سے پہلے جو آئے تھے انڈیا کا نہ اس میں بھی جو ہے بزرگوں کا وسیلہ ہے اگر تم بزرگوں کے ساتھ رہو اور بزرگوں کا خیال رکھو اور بزرگوں سے رابطہ رکھو یہاں تک کہ اینے نماز میں جو ہے ان کو جو ان سے تمہارا رابطہ ہو تو تمہاری نماز نماز ہے وجہ نماز نماز نہیں ہے میں پوچھتا ہوں یہ یا کہنا اب دیا کا یہ تو کہل رہا یار ایبیا کا نسٹائی یہ جمع کا سولہ ہے یہ بھی کھو سکتا تھا تو یا کا بد و یا کا اسٹائل ہے بندے یوں اتر کر میں تجھی کو پونجوں اور تجھی سے مدد چاہوں یہ ہے کہ ہم تجھی کو پونجے اور تجھے سے مدد چاہیں میں جو ہے وہ ایک ایک فرد متکلیم کے لیے میں آتا ہے اور ہم جو ہے وہ جنا متکل کے لیے آتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے ہم کیوں کہلوایا معلوم یہ ہوا کہ اگر اکیلے ہو کر کے تم جو ہے اتر کرو گے اور تم جو ہے یہ بدلنا کیا ہوگے منہ بدلو گے تو بھی جو ہے بات نہیں بنے گی بدلو گے تو خود بدل جاؤ یا کیا کہا؟ تو قرآن بدلا تو قرآن, تو قرآن تو نہیں بدلے گا بدلنے والے خود بدل جائے گا ظاہر ایمان نہیں رہے گا اور پھر اگر یوں کہا تو یا کرو ہم جو ہے تجھی سے مدد چاہیں تو جب تک اس کے اوپر ایمان نہیں ہے محض جو ہے اس لب کو کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا اب اب اس, اس, اس, اس کے محنت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانو کہ اللہ تبارک و تعالی کی دارگاہ میں سب مل کر کے یہ اقرار کریں کہ ہم دو کو لوگ ہیں اور کچھ ہی مدد چاہتے ہیں تو میں لوگ یہاں کہ اس اقرار میں جو ہے میں اس استرار میں بھی جو ہے اہیا کا وسیلہ ضروری ہے اور مدد چاہتے ہیں جن سے مدد چاہتے ہیں اس اطرار کے اندر بھی جو ہے روزوں خواجہ کا وسیلہ ہوگا ان کے ساتھ جو ہے ملسم ان کی ان کی ان کے ساتھ پوچھ کے اقرار کرو گے تو تمہارا اقرار قبول ہوگا وجہ نہیں نماز ہو یا مومن کی زندگی کا کوئی گوشہ ہو قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نیٹوں کو مت بھولو اور جو ہمارے بارگاہ کے مقرب ہیں ان کو مت بھولو ان کے ساتھ رہو ان کو یاد رکھو یہاں تک کہ حالت نماز میں جو ہے ان کو یاد رکھو اگر ایسا ہوگا تو ہم تک پہنچو گے اور اگر ان کو جو ہے چھوڑ دو گے تو ہم تک نہیں پہنچو گے اسی لیے کہ حضرت سیدنا سلیف علا نبی صلاح و تسلیم نے یہ دعا کی رب اے اللہ مجھ کو مسلمان اٹھا اور نیکوں کے ساتھ مجھ کو کرا مجھ کو نیکوں کے ساتھ رکھ تو کیا پتا لگا سبحان اللہ جو مسلک اعلی حضرت ہے اس مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک ایک چیز پر قرآن کی رجسٹری ہے مطلب کہ اعلی حضرت میں یہ بھی ہے کہ وسیلہ برحق ہے اور مطلب کہ اعلی حضرت میں یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے آدمی مرتا نہیں ہے مرنے کے بعد جو ہے دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ نے کیا ہے توقنی مسلمان اے اللہ مجھ پہ مسلمان اٹھا والن السوالحیم اور میری رفات کے بعد میری موت کے بعد مجھ کو نیکوں کے ساتھ رکھ اگر زندگی نہیں ہوتی تو یہ کہنے کا کیا فائدہ زندگی نہیں ہوتی تو یہ کہنے کا فائدہ کیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ علا نبی والسم نے جو ہے یہ دعا کیوں کی کیا ان کو سورت آتما کا اندیشہ تھا محد اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کسی نبی کا انتقال اور اس کی وفات جو ہے وہ کفر پر ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا سے بھی محصوم ہیں اور ماضیت سے بھی معذوم ہے گناہوں سے معذوم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے یقیناً جو ہے ایمان ہی پر جو ہے ان کا خاتمہ ہوا اور ان کے جلکے میں تو ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان اور انہوں نے جو ہے ضمانت نے لی فرما دیا لائلہ لائلہ لائلہ ہمارا کامیاب ہو جاؤ گے تو کیوں بھی؟ جو دعا یوسف علیہ السلام نے یہ دعا یوسف علیہ السلام نے جو ہے پریکٹیکلی جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے امت کو تعلیم کے لیے دعا کی کہ ہم معصوم ہوتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں تو اس میں تمہارے لیے ریا ہے کہ تم اپنے ہر ہر گوشے میں زندگی کے ہر ہر لمحے میں یہ کوشش کرو کہ اس کے ساتھ رہو اور نیکوں کی روش اختیار کرو نیکوں کا قرض اختیار کرو نیکوں کا لباس اختیار کرو, کرو اور نیکوں کی گفتار اختیار کرو نیکوں کی رفتار اختیار کرو نیکوں کی چال ڈھال اختیار کرو اور نیک بننے کی کوشش کرو اگر خود نیک نہیں ہو تو ان جیسے جو ہے بننے کی کوشش کرو کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ان جیسے ہو جاؤ اور اگر یہی بند بھی نہیں ہے تو ان سے جو ہے محبت رکھو خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر یہ مان پڑے کہ آگا ہو ہمارا خاتمہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا نلیر رحمت اگر شامل ہے آبا اور ان کے وسیلوں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فاطمہ بلخیر ہوگا نزیر رحمت اگر شامل ہے یا باؤ تو اس لیے حضرت سید یوسف علا نبی نے یہ فرمایا اور پھر اس نے یہ بھی پتا لگا کہ صالحین کے ساتھ رہنا جو ہے وہ سعادت ہے برکت ہے ان کا ساتھ اس دنیا میں ہو وہ بھی جو ہے سعادت ہے اور اگر ان کا ساتھ جو ہے وہ قبر میں ہو تو بھی جو ہے سہادت ہے موت کے بعد ان کا ساتھ ہو وہ بھی سعادت ہے وہ ہر حال میں جو ہے شاہ یقین کی سلام سے اور ان کی ان کی نیکی سے جو ہے بندوں کو پہ فائدہ پہنچتا ہے اور اللہ نے جو ہے اس لیے ان کو بنایا ہے اس لیے ان کو جو ہے یہ منصوبے صلاح ادا کیا ہے کہ وہ خود بھی سدبی نکھرے دوسروں کو بھی نکھارے اور پھر یہ کہ ان کے ذریعے سے جو ہے آنم کے قائم رہنے کا انتظام ہو سلاح مہاراج مہاراج جو ہے ان سے وابستہ ہے یہ آئے مجھے مطلب کہ احلحت ہے جس پر جو ہے قرآن کی رجسٹری جو ہے اے, اے ای پر جو ہے رہی ہوئی مطلب کہ اعلی حدت نئے جین کا نام نہیں ہے مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے کسی مسلک حضرت سنت کا نام ہے اور جو قرآن سے ثابت ہے حدیث اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسل کے اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا اور آپ کا جو ہے خاتمہ فرمائے اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے ایک بزرگ کی یاد جو ہے ان سے وابستہ ہے اس میں جس رابستہ ہے حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب رضوی حامدی علیہ الرحمہ میں ان کی زندگی میں بھی یہاں پر کئی مرتبہ حاضر ہوا اور میں نے یہاں پر جمع پڑھائے اور یہاں پر ان کی زندگی میں میں نے کیا اور ان کے شاگرد رشید مولانا عبد العزیز ہنفی جو سلسلہ رضویہ کے معذور و مجاز بھی ہیں وہ الحمدللہ للہ نہایت احتیاط کے ساتھ مسلط اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعلانوں پر قائم ہیں اور معمولات اعلی حضرت کو یہاں پر قائم رکھے ہوئے <تصفيق> ان میں سے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا اور جگہوں پر ہو رہا ہے ہم بھی وہ کریں لیکن جو پختہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چمک دمک یا دوسروں کی تقلید کے قائل نہیں ہوتے ان کی جو ہے بیربی اور ان کی پابندی جو ہے اور ان کی وابستگی جو ہے وہ ہر حال میں شریفت سے ہوتی ہے تو یہاں پر انہوں نے جو ہے آپ کی نماز کے صحیح ہونے کا اور آپ کی نماز کا جو ہے پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ کی نماز تمام ہونے کا یہ انتظام کیا الحمدللہ کہ ہر جگہ لوگ جو ہے لاؤڈ اسپیکر زبردستی لگا رہے ہیں لیکن انہوں نے جو ہے آج تک جس طریقے سے حضرت مولانا مفتی بکار الدین صاحب کے زمانے جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں تھا انہوں نے اسی رجش کو جو ہے قائم رکھا ہے میں اس رجش کو پسند بھی کرتا ہوں اور میں اس روش کی توسیع اور تائید بھی کرتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہمارے مختاطی نے ارام میں اور ہمارے علماء الزام نے اور فقہاء الزام جو ہم اس دور کے جو ہے منتخب نمائندہ اہل سنت پر جماعت کے نمائندگہ لوگ تھے اور اکادر میں تھے ان کا خطبہ یہ ہے کہ لہرو اسپیکر کا استعمال نماز میں خلاف احتیاط ہے اور بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لہو اسپیکر کے استعمال سے نماز امام کی بھی فاضر ہو جائے گی اور مقتدی کی فاضی ہو جائے گی بعض صورتوں میں امام کی تو ہو جائے گی مقتدیوں کی نہیں ہوگی اور بعض صورتوں میں فضاد پانچ فاحب ہونے کا اندیکہ ہے جس کی تفصیل کی یہاں پر جو ہے گنجائش نہیں ہے تو الحمد اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں سب کو عقیدے میں اور اپنے محمولات میں اسی طور پر پختہ رکھے اور مولانا عبد الرضیف حنقی سے جو ہے آپ لوگوں کا رابطہ رہے تاکہ آپ کے ایمان ہو عقیدے کی اور آپ کے جو ہے حفاظت ہو اور آپ کو مسائل شرح ان سے معلوم ہوتے رہیں واقف